تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالان کے وہ ہر چیز کا رب ہے اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذنا ہے اور کوئی بوجھ اٹینی والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی پھر تمہیں اپنی رب کی طرف پیرنا ہے وہ تمہیں بتو دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے